رحمت نازل فرمائیے اور ہماری اس صورت حال میں ہمارے لیے بھلائی کا راستہ مہیا فرما دیجیے چنانچہ ہم نے ان کے کانوں کو تھپکی دے کر کئی سال تک ان کو غار میں سلائے رکھا ثُمَّ بَعَثْنَاهُمْ لِنَعْلَمَ أَيُّ الْحِزْبَيْنِ أَحْصَالِ مَا لَبِثُوا أَمَدًا پھر ہم نے ان کو جگایا تاکہ یہ دیکھیں کہ ان کے دو گروہوں میں سے کونسا گروہ اپنے سوئے رہنے کی مدت کا زیادہ صحیح شمار کرتا ہے نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ نَبَأَهُمْ بالحق۔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 قوم لمن بنفت یہ ہماری قوم کے لوگ ہیں جنہوں نے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 لکھ کے باس نم لو بہن ہوں کال کا علم ممل بال او بوں قالوا رَبّكُمْ أَْلَمُ بِمَالَ بِفْتُمْ فَبَعَسُ أَحَدَكُمْ بِورتِكُمْ هذهِ إلَ المَدينينَةِ فَْيظُر فَلْيَظُر أَُهَا أَزْكَ طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْبٍ مِنْهُيَتَلََّّصْق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 وَأَن السَّاعةَ ل رَيبَ فِيهَا إِذْيَتَنَا زَعونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ فَقالَاُ بَنُوا عَلَيْهِم بُنْيَانَ رَبُّهُمْ أَلَمُ بِهِمْ قَالََّينَ غَلَبُوا عَلَ أَمْرِهِمْ لَتَّخِذًاَّ عَلَيْهِمْ مَسْجدِدَا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 وَيَقولُونَ سَبَعةُ وَثَامِنهُم كَلْبُهُم قُررَبِّ أَْلَم بِعِدَّتِهِم مَا يَعْلَمُهُم إِللاا قَلِي فَلَا تُمَالِفِيهِم إِللاا مِرَ أَ اللهَّهِ رَ وَلَا تَسْتَفْتِفِي مِنهُم أَحَدَا कुछ लोग कहेंगे कि वो तीन आदमी थे और चौथा उनका कुत्ता था और कुछ कहेंगे कि वो पांच थे और छठा उनका कुत्ता था ये सब अटकल के तीर चलाने की बातें हैं और कुछ कहेंगे कि वो सात थे और आठवां उनका कुत्ता था कह दो कि मेरा रब ही उनकी सही तादाद को जानता है थोड़े से लोगों के सिवा किसी को उनका पूरा इल्म नहीं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 اور مزید نو سال سوتے رہے اولم البسو لہو من ولی ولا یشرک حکم ہی عہد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 وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنُ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ إِنَّا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 اولائك لهم جنات تعدل تجري من تحتهم الانهار تجري من تحتهم الانهار يحلون فيها من, أساور من ذهب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 ان کو وہاں سونے کے کنگنوں سے مزین کیا جائے گا وہ اونچی مسندوں پر تکیا لگائے ہوئے باریک اور دبیز ریشم کے سبز کپڑے پہنے ہوں گے کتنا بہترین اجر اور کیسی حسین آرام گاہ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 جس سے وہ چکنے میدان میں تبدیل ہو کر رہ جائے ہوں تو یا اس کا پانی زمین میں اتر جائے پھر تم اسے تلاش بھی نہ کر سکو مریف بہلی بوکم فی ہوں وہی اخوایا تالوشی ہے لئی تنیلمخی عہد اور پھر ہوا یہ کہ اس کی ساری دولت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 وَطْرِبَ لَهُم مثَل الحَياتةِ الدُّنْياكَمَا إِن أَنزَلناَاهُ مِنَ السَّماءَخْتَلَ طَبِه فَخْتَلَ طَبِهِ نَباتُ الأبضِ فَأَصَْحَهشيمًَا تَذْرُوهُ الِيَ وَكَانَ اللهَّهُ على كلُلِّ شَيئ مُ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 فَالْمَالُ وَالْبَنُونَ زِینَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ عَمَلًا مال اور اولاد دنیاوی زندگی کی زینت ہیں اور جو نیکیاں پائدار رہنے والی ہیں وہ تمہارے رب کے نزدیک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 مشف نی لَا ملیح گلک وَلَا سویروں رتن سو ما حاضرا ولا يظلم ربك احدا اور اعمال کی کتاب سامنے رکھ دی جائے گی چنانچے تم مجرموں کو دیکھو گے کہ وہ اس کے مندراجات سے خوف زدہ ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہائے ہماری بربادی یہ کیسی کتاب ہے جس نے ہمارا کوئی چھوٹا بڑا عمل ایسا نہیں چھوڑا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 وَيَوْمَ يَقُولُنَّادُ شُرَكَاءَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُم مَّوْبِقًا اور اس دن کا دھیان کرو جب اللہ ان مشرکوں سے کہے گا کہ ذرا پکارو ان کو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 مَن لَّكِ رَبِّ آيَاتِ رَبِّي فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يداه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 شاہر سو لکھو موسا نے کہا انشاءاللہ اللہ آپ مجھے صابر پائیں گے اور میں آپ کے کسی حکم کی خلاف ورزی نہیں کروں گا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 پل کاحت ادل قیا غلطل تنفس بغیر نفس قول اقتل تنفس نَفْسًا تم بےغری نفس لقد جی تشرو وہ دونوں پھر روانہ ہو گئے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 اتى نستطعم اهلاها فابو استطعم اهلاها فابو ان يضيفهما فعجد فيها جدارا يريد ان يقضى فاقام قال لو شئت لاتخذت عليه اجرا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 سفین تو فکن سکین بحری فورت بہت بہ نو امکل صفین جہاں تک کشتی کا تعلق ہے وہ کچھ غریب آدمیوں کے تھے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 وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَّهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا رحمة من ربك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 اتا کیے تھے جس کے نتیجے میں وہ ایک راستے کے پیچھے چل پڑے حتى اذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئه ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين ام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 واقع اسی طرح ہوا اور زل نین کے پاس جو کچھ سازو سامان تھا ہمیں اس کی پوری پوری خبر تھی تم سبب اس کے بعد وہ ایک اور راستے کے پیچھے چل پڑے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 جال خورج فہل خورج نال بہن ہوں صد انہوں نے کہا اے ضلع قرن یا جوج اور ماں جوج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 کہ جب اس دیوار کو لال انگارا کر دیا تو کہا کہ پگلا ہوا تانبا لاؤ اب میں اس پر اڈے لوں گا چنانچہ وہ دیوار ایسی بن گئی کہ یا جوج ماجوج نہ اس پر چڑھنے کی طاقت رکھتے تھے اور نہ اس میں کوئی سوراخ بنا سکتے تھے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 اُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَلِقَائِهِ فَحَبِطَتْ اَعْمَالُهُمْ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے مالک کی آیتوں کا اور اس کے سامنے پیش ہونے کا انکار کیا اس لیے ان کا سارا کیا دھا غارت ہو گیا چنانچہ قیامت کے دن ہم ان کا کوئی وزن شمار نہیں کریں گے یہ ہے <سلام> جہنم کی شکل میں ان کی سزا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 قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي <يصحة> لنفد لك> البحر قبل أن تنفد كلمات ربي <يصحة> لنفد <لك> البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا أيه، پغمبر، لوغون سكهدو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 كان بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء